استنجا گفل کی تقبیر ہر شاپنی سیبا جو گائے ہو رہی ہوں سور سبا کرو تو جدو ووٹ اشن کافر تریقا ہے اتنا کافر مشرف بن سب کوئی اتنا کوئی تمیز نہیں جہاں آئے ووٹ دے شرا دے جدو اسلام دی واری آنی ہے پھر اتنے ہی کوئی تمیز نہ ہو فرق اسلام تو کوفر یعنی تو نہ رہی. دیکھے. دا کوئی تمیز نہیں ہوں اتو وی مشورہ ہویا ہے جی رکنی کمیٹی انتخاب ہے سب لوگ نہیں ہے سارے نہیں ہے کسی کو کمے نے انتخاب کیا طریقہ کار ہے جاکشن کا جڑا بنایا گیا الیکشن کمیشن طریقہ سارا انہیں آپ کا جمہوریت بھی طریقہ تو بنایا پوچھا دا سارا انتخاب دا طریقہ تو بنایا تو مثال پہ دیں صحابہ ہوں اتنے بلٹ پیپر پھر موہر پھر کلا کمرہ پھر کنر بھنگی شرابی فائن سارے وہ آ گئے ووٹ مارن <متدرج> بلا بل ہوں صحابہ دے وقت کوئی بندہ اس قسم دا واقع کیدہ بد مسئلہ وا مل ہے یہ تم مثال بندہ دے دے بے. صحابہ دی اسلام, دی. اسلام کوئی فرق نہ رکھے ہوں نظام مسطا ہوں ملنا لانسی دا ویکو کہ جی اساں ووٹ لڑتے پیا نظام وسطہ لائیں گے اچھا بھی یہ دسو نظام مسفا کسی لیا ہے نہیں مطلب ان جیڑی اسمبلی ہے جی اگو بیٹھنے لانتی جی ان کو نظام مستفا ہے تو پھر تھی کی لانا جی انہیں کول نظام مستفا نہیں تو کہڑا نظام ہے نظام ہے کوفر ہوں نظام کوفر ووٹ لڑنا تو مثال دینا دی سمجھا کی گل ہے نظام مستفا واسطے تو تھی تیاری کر دو مذہبی پارٹی آپ مذہب کی گل بھی نہیں کرتے معلوم ہو غیر مذہبی ہوگا نا جائے جائے اچھا مذہبی تو خیر مذہبی بد مدا پاو یا مذہب لیں ووٹ کن حساب نال حرام تفرنی بنتی ہے صرف کثرت تکوتے ہیں کہ سارے ہوں جن اب گلیں کر کرتے اسلام دیا قرآن دیا حدیث رسول فکا دیا وہ فر کے سارے دے دے یار سارے لوگ غلط ہیں سارے لوگ غلط, سارے لوگ غلط نہیں پھر اسلام غلط ہے نہ مرادو پھر <laughs> اس جمہوریت کا سارا جگہ ڈانگ ہے نا ہوں لفظ استعمال اکثر دا قرآن پا کے اکثر اکثر گنتی کی تھی یہ تمیز کوئی نہیں رکھی گئی جمہوریت بہت حکومت ہے بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں کرتا یہ تو گن دینا ہمارا تلیندے تو نہیں یہ تولے سلام کی کسوٹی شری شریعت آکام در تو نہ دے, ووٹ دے سکتے لائے سکتے ہیں جی برادری پھر کافر قانون او دا مسل... تسی تو لڑ دے اور پھر او مسلمان ہو گئے کول یعنی کو مستفا نہیں وہ ہی مسلمان آپ رہے ہو مستفا لائیں گے اچھا جاسو سے نظام مسفا لے بھی اسمبلی نظام مسفا نہ ہویا اسلام نہ ہوا اسلام لائیں گے ہاں بھائی اسمبلی جی اسلام ہے تو تصویر نہ مرا دو جی اسمبلی اسلام نہیں تو پھر وہ کی بننا وہ کافر تو نال ووٹ لڑنا اپنی گل چلانتی آپ کوئی سمجھا سمجھتا جو نہیں اینیوا چل گے گل تمیز کرو تو پھر تو سارا کچھ جدا ہو جی ہوں اسمبلی یا وہ لانچی جو بیٹھے ہیں یہاں آ دیں گی اصوں کے ووٹ سوٹ لڑ کے ملان بھی اسلام لیا اسلام بھائی ہوں اتے اسلام تھی خود پہ کہہ ہو جو اساں اسلام ہے انہوں کو اسلام کہانی جتے اسلام نہیں اتنے کوفرے تو ہوں جافر نو گائے بٹھے وہ ووٹر گائے بیٹھے, لگائے بیٹھے اسلامی طریقے گائے بیٹھے ہیں. یا طریقے نال. کافر طریقے ہیں کافر گل سمجھنی ہوں یہ تمیز پیدا کرنی کہ اسلام ہے تو کوفر اتھے کے کوفرچ اتنے فرق ہے اتنے فرق <تصفح> نہیں نہ شخصیت کا نہمال کا نہ اقل دا نہ عمل دا نہ تقوی دا نہ کوئی ہے کیوں وہ کافر کافر کافر کافر کافر الیکشن رہا ہے. کافر الیکشن تھلے ڈکے <تصفح> جو کافر دا ہے ہے سارے لوگ شامل ہو جی لیکن اسلامی طریقے تمیز ہے شعور ہے میار ہے ہر بندہ مشورہ نہیں دے سکتا دے سکتا اسلام آیا اوفر کوئی نظام نہیں کوئی گل نہیں گوئی پس گوئی عورتیں دو ہیں مر دی گوئی کے شاید ہے بھی بندہ گواہ ہوئے ویخ ای شاید ہوے معاملے واقعات ویخ یہ اسلام کی گواہی ہے پس ٹو پس ہے لیکن عورت کا فرق کیا گیا بھی دو ہوں مرد کیونکہ مرد افسر ہے افسر دیہات رکھا گیا افسر نہیں نو گیا ماسے ہاتھ ماسے ہاتھ ہے مرد ہوں اگے ہے مشورہ مشورے چو یعنی چونا سہابنا اورت ہے انہوں بھی مشورے نہیں گیا خلافت مشورے <laughs> مشورہ کرو حدیث کے اٹھ کرو مانتی نہیں بھائی مان دے ہوئے پن لانتی انہ دا دل پتھر کوئی کافر ہوئے پین کوئی سمجھ نہیں لگی مشورے نال مشورہ کرو الٹ کرو مشورے عورت نٹ دیکھ ووٹ رکھا ہے رسول اللہ کی شریت رکھا ہے یا کافی صحابہ والا ہوں جی ہوں پھر عورت دا مشورہ بوٹ کی عورت گشتی بیچ کنجلی عورت کاف پا پا پا جس طرح بھی عورت ہے وہ جناب مہر مار سکتی ہے یہ آخدن اسلامی جمہوریہ اسلامی انتخاب والا طریقہ مستفر ہوں ویخو کتنے ایمان کسی کا بچتا ہی نہیں یہاں گلوں میں جد ایڈی تمیز ختم ہو جاوے فرق پہچان ختم ہو جائے اسلام مل جاوے ہوں اللہ پاک دیکھو پہلے پہلے کہ شیطان جد منکر ہویا شیطان جد منکر ہوا فرمایا فخر ہو جی گل ہوں رب کی سننا طریقہ ہے کہ دشمن کو کٹ جو یہ لانتی آدمی سلاح کرو تعلیم کی فلاں یا یوں کو دوستی سارا نظام ایک میک رکھو یا برادری فلانی ہوں اللہ پاک نے جا آخا جانتی رجیو آخر کٹ بھی ان خدا دی سنت دشمن کو کٹ دینا ہوں درو آدھے انگریزوں کا کٹ دیتا ہے ہوں جی آ شان آپ شیتان کٹ دم سارے شیتان والے ہوں بھی اگریزوں کا کٹ دیتا ہے تعلیم قانون تحریر تاریخ چھٹی وردی کلو میٹر کلو گرام بی سی میٹر سینٹی میٹر اٹھ کے پیشاب کرنا اٹھ کے کھانا سارا سارا طریقہ انہیں <leakage> <Initiatives> <aning> آ کے انگریزوں کا کٹ دانتی ہے وہ اگریز اتنے رو نا تے طریقے کا رواں کھڈ کے فائدہ کی ان کی ساری تحسیب دکھنا اپنا ہی اپنا ہی تس ان کیوں کڈیا کوفر کی وجہ تا کوئی وجہ تیری ہو رہے انہوں نے کھڈیا کیوں ہے جی ان کی تحزیب سب چیز اپنا ہی بیٹھا ہے کھانا فائدہ کی ہے دسو یہ دا انگریز، کہ پھر آ، پھر آنگریز، دوستی انگریز سارا نظام نشری تو سر سوار درتی جی آئی ہے وہ اس سب کیتی کی بٹھا مثال طور اسلامی اسکول اسلامی کالج اسلامی یونیورسٹی اسلامی جمہوریہ اسلامی سارا اسلام ووٹان کی مثال ہے آ جاؤ اسلامی جمہوریہ ہوں اسلام تدھی نو بہر رکھنا ہے اندر اندر اندر اندر ان اسلام ہوں جی اسلام دیا جی جی جی کنجری بھی ووٹ کنجر بھی راشی بھی بنگی شرابی بد عقیدہ نیچرلی سب تو واپ ہے کنجر منجر ہر شہد سکولیت جگہ سب تو ود ہے یہ تو بہ ماں نے کوفرے کی ماں محمد رضا شک کرے وہ کافر پیا نہیں دینی آ سابا بھی ووٹ لڑیا سابی نے عبادت کی کافی عبادت کرنا ان فرق کی ہے سابی نے خزا عبادت کی بھائی مانا کہ کافر نے بہت ہی عبادت کی تھی ہے yeah. لفظ دو ایک yeah. لیکن تو تک ویس یار کافر ہی دی طرح عبادت کر رہے ہیں yeah. تلیکشن ہی میں yeah. بھئی دیکھو جی میں صحابہ ووٹ کرایا اب ووٹ کرا رہے ہیں ہوں سامنے جڑا نظام میں. او دا ہے وہ سارا کوفرد ہے برٹش لا سامنے پے قانون برٹش تعلیم پیے برٹ تحریب پیے برٹش لا چلائیے قانون چلائیے یا اسلام دا اے مشورہ اے ووٹ کیا دیکھو ہوں ملا ووٹوں کی شری ایسی اجنا آ۔ گیا امانت قومی بندہ کرے وہ اسلام کے احکام ہیں وہ کٹ کے کافر پھر منسوب اسلام دم میں مثال دہا ہوں ابھی ہوں سور د بھی چار لتان ہرن بکرے مجھ گیا چار لتان چار لا جانور تو سابا ہی کھانے ہوں ادھر کھانا سور پیا بہن چو مثال بھی ملتی ہے سابا وہ سور نی نظر آ رہا مثال دیتی گیا آپ ویکو چار لتان والا جانور سابا ہی کھا یہ مطلب اے سور ہے منصوب منسوب سور جو کھانا پھر منسوب تو سور ہو گیا ڈالر چھٹے بیٹھے پیسہ تنخواہ دنیا دولت ماضی چود اسلام دن چی بیٹھے سڈا ہی بیٹھا بہ کھڑا ہے جدو ان خان آخ یہ قومی خریدا مانا بچنا چاہیے جی امانت فریدا تو کافر جی انگلش لا دری امانت بانگی جی جی ہے جی اسلام بندہ بیان کی جائے ختم نی ہو سکتی ساری زندگی بیٹھا رہے جو اسلام ڈرامن منافقت کی ویک لو بھائی پھر شناختی کارڈ نہیں اچھا شناختی کارڈ یہ عوام نے بنایا یا حکومت نے بنایا الیکشن دا طریقہ حکومت نے بنایا یا عوام نے بنایا ہوں طریقہ بنا کے دے دا آخیا عوام تص آئی دو تے چلو تے حکومت ہوگی جمہوری طریقہ لانتی سارا نظام کا فلانا تیار ہوا حکوم حکومت عوام آکومت ہے جمہوری حکومت ہے عوام دی حکومت طریقہ سارا آپ بنا کے دے رہے ہیں کمیشن الیکشن کا الیکشن یہ تریقا ہے فلاں رائے آزادی ہے ہاں بھی رائے آزادی ہے ہوں رائے آزادی کا مطلب کی ہے پھر ورکری کرنی ووٹ منگنا دباؤ دن چھڑا لینے، سارا تحیل بگیار ہاتھ رکھ کے زبردستی ووٹ لینا پھر لالچ نہ لینا مشورہ دینا کہ ووٹ سان دے ہوں رائے مشورہ تو تین جو تم منگتا پیا صاحب نے منگیاں، مشورے جی ووٹ سانو دینا ہے لانتی ادرو آدی رائے آزادی ہے خاموش رہے جنو دے کہہ رہا یار ووٹ سانو دینا آزادی کتنے جب لانتی یہ ہوں آخ د ہے سارے جاندری کر درکر ایم پی جان جی دس جی جا جی دسو صاحب نے کسی کو آخیا سان مشورہ دے چاہیے آزادی کی جائے کہہ رہی ہوں ایک کام تو کر جا مشورہ لے منگ کیوں رائے کیور لالچ دے کے زور دے کے لالچ کے طرح ممبر چک کے جی جی ہزار ہاتھ کنڈے استعمال کر کے ڈنگر چرا لینا قتل کرا دینا سارے حضور چھوٹی نماز نہیں ہاتھ جی بجے لائ کے سردی سے آدمی ہاتھ رکھنے وٹھتے ہوں صاحب طریقہ کیا ہے صاحب والا اگو بولنے والا جو کوئی نی بہن چ باندر کون کتی کا رائےا دیگ سانو مرضی آسان جنو لا نہیں کہہ سکتا کہ یار سانو دے جا پیا میں منگ رہا تو پھر آخد رائے کی آزادی گل ساری بات چلتے نا لانسی پتر تو سارا لانچان کھڑا عوام تو کوئی پتا نہیں فتوی چلتے ملانے غلام دلام دیکھی ہو ڈاک لیا تو لیا ہوں بھائی وہ لیا سو تو لائ رہا تھی تیری میں حفاظت ڈاکو کو یہ تو بندہ سی بری آپ اہم ضرورت ہے انہوں نے سارے راز کھولے پھر جمہوریہ تھی ندی جیڑی یہ کافرہ تو بھی بات تر ہی اسلام تو تو بہر ہے کفر لیکن جیڑی انہوں نے جمہوریہ تھی کافرہ تو بھی بات تر ہی نے انہوں بندہ کھولے نقشہ دے پھر بھاجنی سلنے ایک گالدہ جواب ہی نہیں دے سکتے جیڑی جمہوریہ تھی کافرہ علی رکھتے اسلام علی دا نہیں کیوں جی اسلام دی تعلیم قانون تحریب نہیں رکھی کھڑے جی جی وہ اسلامی انتخاب کی میں رکھی انہوں صرف ایسا انہوں لانتی اے جی اسلامی جمہوریہ ہے سارے ملا بہنکا لگے انہوں نوٹ لانتی دوجے کا ایمان ل گیا کفلام بنا دگلے کا ایمان بجا عقیدہ شاید یہ پلاستے خبیس وہ برابری وہ ساری برابر کر دنیا آلمن کافر ظالم دنس مزاج سب نرابر کر دین انہیں نزدیک سب برابر تو قرآن فرما دن نہیں فرما محبوب پلاستا ویل خبیس بات یہ فرماؤ تو پاک برابر رسول ہے کمی نے یادنی شریف خبیس ہیں خبیسے کی گنتی ہو رہی آن کرایا سن بندہ اتنے جی ایمان بچانا بڑا مشکل ہے جو کردے کرتے پہ چوٹ مارتے ہیں ایمان ماران جدو کوفر بندہ اسلام آتے کفر کے طریقے اسلام آتے ہوں ایو الیکشن او بھی لڑ رہے ہیں ایو الیکشن اے بھی لڑ رہا ہے ہوں یہاں تو پوچھو بھی وہ حاب والا طریقہ آپ نہیں ہن یا تو تصاؤں والا طریقہ اپنے کھڑو یا وہ اسلامی طریقہ دو طریقے طریقے کا نام ارا دو واسطے اقبال نے آکھے نہیں تہذیب کے انڈیا ہیں گندے فینک دو پہ گلی فینکیا جا رہا ہے جی اللہ نے شیتان پھینک دکل جا گا انڈا انہوں گلی فینک دن انڈے کی سالن نہیں پکتا گندے مشورے گندے بندے کا مشورہ میں ہو سکتا ہوں گندے انڈے کی این. صاف کہہ رہے ہیں الیکشن آزادی میں فینک تر رہا ہوں شیر تو نہیں نی دے مفکر پاکستان آکستان بچاؤ والے میں مینو تقریر دن لگا جی مفکر پاکستان میں خبردار ہے پاگ والا ٹھتو اگریز کا اصل نے اس پاکستان دی جو کر کردیا پتا تفکر ہے اسلام آختی مفکر ہے پاکستان پاکستان کوئی شہنی ایسا کوئی یہ دی پاکستان ہے سارا کوفر دا نظام ہے پاک پھر پاکر نے پاک کیا یہ جی کلما قرآن کتاب سارا حدیث تفسیر بزرگان دین سارا انڈیا ہی ہے ہندوستان کیوں نے پاکستان تو آخر تی وجہ یہ پاکستان ہے پھر میں مثال دیتی دی بھی خدا دا کارا ہے مسجد کا کرسجد کوئی پیشاب کرتا دائرہ کھچ لینتا بھی یہ جگہ پلیت ہے خدا دے گھر نو لانتی پیشاب دی وجہ تلیت کہیں کھڑا ایران دور آ کے چھٹا پلیتی تا جانا ہے ہوں سانا یار یہ ورکا پلیت ہو گیا بندہ پیشاب کرس پاکستان وڈا جی وہ لان سے